جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ شاء آپ تمام اسلامی بائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو مین ٹیکس پر لکھ کر اظہار کر دیں و مولانا محمد وبارک وسلم جزاک خیرہ ان شاء اللہ تبارک وتعالی حسب معمول درس قران ہوگا اور ہم نے بہار میں سپارے سورہ توبہ کی ایت نمبر 107 سے درس قران کا آغاز کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قمش وليحذفنا إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إننا هم لكاذبون صدق الله العظيم إن الله ورملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ومولانا محمد الجود وبارک وسلم سورائے توبہ کی آیت نمبر ایک سو سات کی تلاوتی ہے گیارہواں ستارہ ہے یہ آیت پاک بہت مشہور ہے اور خاص طور پر مسجد زرار کا جو واقعہ ہے اس کے لحاظ سے یہ بہت مشہور ہے اور یہ تاریخ اسلام کا اہم واقعہ کم و بیش عام طور پر مسلمان اس کی تفصیل سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں ترجمہ سماج پر ما سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو سات ترجمہ تنظر ایمان اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقا ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں تفریح تو مسجد زیرار کا یہ واقعہ ہے پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو عامر راحب تھا یہ شخص ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا ایام جاہلیت میں یہ ایک عبادت گزار شخص تھا اور اس کو اپنے قبیلے میں بہت فضیلت حاصل تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی و سلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اسلام کی مقبولیت ہونے لگی اور حضبۂ بدر میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو ابو عامر پر یہ تمام امور بہت شاخ گزرے اور وہ برملا مسلمانوں سے عداوت ظاہر کرنے لگا اور مدینے سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرقین سے جام ملا یہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر مائل کرتا تھا سو عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے اور جنگ عہد کے لیے پیش قدمی کی اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہوا اس فاسک نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑے کھود رکھے تھے ان میں سے ایک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے اور آسان سلاسلام کو چوٹ لگی چہرہ مبارکہ زخمی ہو گیا اور نیچے کی طرف سے سامنے کے چار دانتوں میں سے دائیں جانب کا ایک دانت کچھ شہید ہو گیا یعنی کنارا ایک دانت کا جڑ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ کے سر مبارک پر بھی زخم آئے ابو عامر نے جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنی قوم انصار کی طرف بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور ان کو اپنی موافقت کی دعوت دی جب انصار نے ابو عامر کی حرکت دیکھی تو انہوں نے کہا اے فاسق اے دشمن خدا اللہ تجھ کو برباد کرے اور اس کو بہت برا بلا کہا اور مذمت کی تو ابو عامر یہ کہتا ہوا واپس گیا کہ میرے بعد میری قوم بہت بگڑ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگنے سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا لیکن اس نے سرکشی کی اور انکار کیا تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں ضرور فرمائی کہ یہ جلا وطنی کی حالت میں مرے اور اس دعائیں ضرور کا اثر اس طرح ہوا کہ جب ابو عامر نے دیکھا کہ جنگ عہد میں مسلمان کے مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی تو وہ روم کے بادشاہ ہر پل کے پاس گیا اور اپنی قوم میں سے منافقین کو مکے بھیجا کہ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب جنگ ہوگی اور میں ان پر غالب آ جاؤں گا اور منافقین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک پناہ کی جگہ بنائیں اور جو لوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئیں ان کے لیے امن کی ایک پناہ گاہ بناؤ تاکہ جب وہ خود, خود مدینے آئے تو وہ جگہ اس کے لیے تمین گاہ کا کام دے چنانچہ ان منافقین نے مسجد قبا کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا ڈالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک روانگی سے پہلے وہ اس کام سے فارغ بھی ہو گئے اور آپ علیہ السلات و کے پاس یہ درخواست لے کر آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہماری مسجد میں نماز پڑھیے تاکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مسجد مستند ہو جائے انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم نے کمزوروں اور بیماروں کی خاطر یہ مسجد بنائی ہے اور جو غریب لوگ سردیوں کی راتوں میں دور کی مساجد میں نہیں جا سکتے ان کے لیے آسانی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچانا چاہتا تھا اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو اس وقت غزوہ تبوک کا سفر درپیش ہے جب ہم واپس ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ دیکھا جائے گا اور جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف واپس ہوئے اور ایک دن یا اس سے کچھ کم مدینے کی مسافت رہ گئی تو حضرت جگریل امین علیہ السلام وہی لے کر آئے اور بتایا کہ منافقوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے اور مسجد قباح کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے ان کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا ہے اور اس سے ان کا مقصود ابو عامر راہیب کی کمیزہ بنانا ہے اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی چند مسلمانوں کو اس مسجد زرار کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اس کو منہدم کر دیں اور اس کو جلا ڈالیں آپ نے بنو سالم کے بھائی حضرت مالک اور معن بن عدی یا اس کے بھائی عامر بن عدی کو برایا اور فرمایا تم دونوں ان ظالموں کی مسجد کی طرف جاؤ اور اس کو منہدم کر دو اور جلا ڈالو ان دونوں نے اس مسجد کو گرایا اور جلا ڈالا اس وقت اس مسجد میں یہ کفار موجود تھے اور مسجد کے بلے سے یہ باغ کھڑے ہوئے مسجد زرار کو بنانے والے بارہ افراد تھے اور مطلب ان کے نام بھی نے لکھے ہیں اور یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے یہ مسجد بنائی تھی ہمارے پیش نظر صرف مسلمانوں کی خیر خواہی تھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں تو یہ کچھ تفصیل سے میں نے آپ کو مسجد زرار کا جو ہے وہ بتا دیا ہے یہ آیت نمبر 107 کے سات میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ لم فی اب ادا ل مسجد الی یومن احقی ر اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیز گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں سبحان اللہ دیکھیے شاید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار میں جو ہے وہ کھڑا ہونے سے منع فرما دیا گیا اور ابن جریج نے کہا کہ منافقین مسجد منافقین جمعے کے دن اس مسجد کو بنا کر فارغ ہو گئے تھے انہوں نے جمعہ ہفتہ اتوار کو اس مسجد میں نمازیں پڑھی اور پیر کے دن یہ مسجد گرا دی گئی اللہ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی پہلی یہ وجہ بیان فرمائی تھی کہ یہ مسجد مسلمانوں کو زر پہنچانے کفر کرنے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا تھا اس کی کمی گاہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس آیت میں دوسری وجہ بیان فرمائی کہ دو مسجدوں میں سے ایک مسجد پہلے روز سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہو اور دوسری مسجد میں نماز پڑھنا مسجد تقوی میں نماز پڑھنے سے مانی ہو پھر دوسری مسجد میں نماز پڑھنا بدا ممنوع ہوگا تو میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال منع کر دیا گیا اور مسجد قباح کی فضیلت بھی یہاں معلوم چلی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جس کی تعمیر فرمائی اللہ اکبر حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کرتے ہیں کہ جب اہل قباء نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ان کے لیے مسجد بنائی جائے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور اونٹنی پر سوار ہو حضرت صدی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سوار ہو کر اس کو اٹھانا چاہا وہ نہیں اٹھی پھر وہ آ کر بیٹھ گئے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سوار ہو کر اس کو چلانا چاہا وہ نہیں چلی وہ بھی واپس آ کر بیٹھ گئے میرے علیہ سلام نے پھر اپنے صحاب سے فرمایا تم میں سے بعض لوگ کھڑے ہوں اور اس روٹنی پر سوار ہوں پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ کا عنہ نے کھڑے ہو کر اس کی رکاب میں پیر رکھا آکا علیہ السلام نے فرمایا اے علی اس کی مہار ڈیلی چھوڑ دو اور اس کے گھومنے کے گرد مسجد بناؤ اللہ کے حکم کی پابند ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہر ہفتے کے دن مسجد قبا جاتے تھے خا فیدر یا سوار اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اور حضرت عسیب بن حضر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا عجر عمرے کے برابر ہے سبحان اللہ اللہ تعالی بار بار اس پیاری پیاری مسجد میں اور مسجد نبوی شریف میں بھی نماز پڑھنے کی عطا فرمائے آمین آیت نمبر ایک سو نو افمن اص سب الاسانہ فن ہاربی فی ناری جہنم و اللہ دل والن تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے اور اس کی رضا پر وہ بلا یا وہ جس نے اپنی نیوچنی ایک ٹوٹے ہوئے کنارے کناروں والے گڑے کے کنارے رکھی تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈہ پڑا اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا دوسری پھر اس کا ترجمہ سن لیں تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بلا یا وہ جس نے اپنی نیو چلی ایک گراؤ گڑے کے کنارے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈہ پڑا اور اللہ ظالموں کو را نہیں دیتا خلاصہ یہ ہے کہ ان دو مسجدوں کے بنانے والوں میں سے ایک نے اپنی مسجد بنانے سے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا کا ارادہ کیا اور دوسرے نے اپنی مسجد بنانے سے نافرمانی اور کفر کا ارادہ کیا پس تهلی پہلی بنا نیک ہے اور اس کا واقی رکھنا واجب اور دوسری بنا خبیث ہے اور اس کا گرانا واجب ایت نمبر 110, آیت نمبر 110 لا یذالو بنیانهم من ذی بنوا ریبتا فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حقیم ترجمان تنویر مان وہ تعمیر جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ منافقین نے جو مسجد زرار بنائی تو اس کے بنانے کے بعد ان کے دلوں میں یہ خوف رہا کہ اس مسجد کا راگ کھل جائے گا اور اس کو منہدم کر دیا جائے گا اور اس کو بنانے کا سبب یہ تھا کہ ان کو دین اسلام کے متعلق شک تھا اور وہ شک ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا تھا تا وقتے کہ ان کو موت نہ آ جائے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مسجد زرار دین میں شکوک اور شبہات کا مظہر تھی اور کفر اور نفاق کا مظہر تھی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کرنے کا حکم دیا تو یہ ان پر بہت شاخ گزرا اور نبی پاک علیہ السلام سے ان کا بغض اور زیادہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ان کے شکوق اور شبہات اور بڑھ گئے اور ان کو اپنے متعلق یہ پریشانی رہتی تھی کہ آیا ان کو اسی لفاق کی حالت میں برقرار رکھا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو گویا اس مسجد ضرار کو بنانا بجائے خود ایک شک تھا کیونکہ وہ شک کا سبب تھا اس شک کے پیدا ہونے کی کئی وجوہات تھیں ایک تو یہ کہ منافقین مسجد زرار کو بنا کر بہت خوش ہوئے تھے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا تو ان کو یہ حکم بہت ناگوار گزرا اور آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے متعلق ان کے شکوق اور شبہات اور زیادہ ہو گئے دوسرا یہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ آپ نے ان سے حسد کی وجہ سے حکم دیا ہے معاذ اللہ اور آتے علیہ السلام نے ان کو جو امان دی ہوئی تھی وہ ان کے خیال میں مرتفع ہو گئی اور ان کو ہر وقت یہ خوف اور خطرہ رہا کہ آیا ان کو ان کے آڑ پر چھوڑ دیا جائے گا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے اموال سلب کر دیے جائیں گے اور یہ بھی ہے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اس مسجد کو بنانا ایک نئے کام ہے اور جب آفا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دیا تو یہ اس شک میں پڑ گئے کہ کس وجہ سے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا ہے تو بہرحال کئی وجوہات ہیں جو یہاں پر علماء کے نے جو ہے وہ فرمائی ہیں آیت نمبر 111 ان اللہ من المؤمنین و ہے ایک سو گیارہ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 اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ میں لڑے تو مارے اور مرے اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ طورت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے دیکھیے اس سے پہلی آیات میں اللہ نے منافقین کی ان برائیوں اور خرابیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا تھا جو غزب تبوک میں شامل نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے کی تھی اور اس آیت میں اللہ نے جہاد کی فضیلت اور اس کی ترغیب کو بیان فرمایا تھا کہ ظاہر ہو کہ منافقین نے جہاد کو ترک کر کے کتنے بڑے نشے کو ضائع کر دیا مجاہدین اپنی جانوں اور مالوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ نے جو ان کو جنت عطا فرمائی اس کو اللہ نے خریدنے سے تشبیح دی ہے اور عرف میں خریدنے کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو اپنی ملک سے نکال کر دوسرے کو کسی اور چیز کے ایوز دیتا ہے جو نفع میں اس چیز کے برابر ہوتی ہے یا کم یازا تھا بس مجاہدین نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ اس جنت کے بدلے فروخت کر دیا جو اللہ نے مومنین کے لیے تیار کی ہے اللہ اکبر طبیعت بائیں طور پر بائیں طور کے وہ اہل جنت میں سے ہو جائیں حضرت سیدنا ابو سیدیرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بخاری مسلم نسائی نصائی ماجا مبتۂ امام مالک سنن نے قبرا بے حقیق وغیرہ کی حدیث ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکالنے کا محرک صرف اس کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کے کلام کی تصدیق کرنا ہوتا ہے اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا ضامن ہو گیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا اس کو اس کے گھر اجر اور مال ضنیمت کے ساتھ لوٹا دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کے بدلے جنت کا سودا فرما لیا ہے اور کیا الحمدللہ یہ خوبصورت سودا ہے۔ رب پاک فرما رہا ہے آیت نمبر 112 ات ات عبون العابدون الحامدون الصائحون الرافعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر بالالمؤمنین توبہ والے عبادت والے سراہنے والے روزے والے رکو والے سجدے والے بلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حد نگاہ رکھنے والے اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ دیکھیے عیسائی سے پاک میں اطاب توبہ کرنے والے یہ سب سے پہلے فرمایا یعنی تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے پھر ارشاد فرمایا گیا عبادت والے اللہ کے فرما بردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور پھر فرمایا سراہنے والے سراہنے والے سے مراد جو ہر حال میں اللہ کی شمز کرتے ہیں پھر فرمایا روزے والے رکو والے سجدے والے مراد کیا ہے نمازوں کے پابند اور ان کو خوبی سے ادا کرنے والے پھر فرمایا بلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حد نگار رکھنے والے مراد یہ ہے کہ اس کے آکام بجا لانے والے یہ لوگ جنتی ہی ہیں مشی علم اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو کہ وہ اللہ کا عہد وفا کریں گے تو اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا یہ ہے عشاءت پاک کا مطلب مختصر شرح تفصیل جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ کانا لن <الْجَعِيمُ> نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرقوں کی بخش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دو زخی ہیں تو یہاں پر اس آیت میں دیکھیے فرمایا گیا کہ مشرقوں کی بخشش نہیں کرنی اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے ولاؤ قانو القربہ یعنی اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں اب یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا ہے کئی شان نزول بیان فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانت نہ کی جائے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانی فرما دی اور یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی زیارت قبر کی اجازت چاہی اس نے مجھے مہلت دی پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی بارہ یہ وجہ شان نزول کی صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث حاکم کی روایت ہے اور اس کو صحیح بتایا اور ذہبی نے حاکم پر اعتماد کر کے میزان میں اس کی تصع کی ہے اور یہ مظاہر ہے کہ یہ روایت ذعیب ہے اور ابو طالب یہی بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استفار کرنے کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی اور اس کے علاوہ اور حدیثیں بھی مضمون کی ہیں جن کو تبرانی ابن صاحب ابن شاہین وغیرہ نے روایت کیا ہے وہ سب ذعیب ہیں والدہ ماجدہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ان پر ہمارے ماں باپ ہم قربان آمین ان کی قبر کی زیارت مطلب ان کے لیے دعا سے اس لیے منع فرما دیا گیا ایک فوجی عرما نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ مومنہ ہیں تو اللہ رسول کے علم میں جب وہ مومنہ ہیں تو ان کے لیے اس طرح کی دعا کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مرتبہ کہ وہ اقاصل کی والدہ ہیں تو ان کے لیے اس طرح دعا کرنا یہ مطلب اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے محبوب علیہ سراب کو اس انداز سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تو بخشی بخشائی بلکہ اپنے ساتھ نہ جانے کتنے مسلمانوں کو بخشوائیں گی لہذا وہ بڑی صاحب مرتبہ ہیں ابو طالب کا مسئلہ ہے اس پر مفسرین نے شاید کے تحت یہ لکھا ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام ابو طالب کے لیے بخش کی دعا کرنا چاہتے تھے اللہ نے منع فرما دیا بہرحال تو ابو طارق کے بارے میں اس روم میں کئی دفعہ ہم گفتگو کر چکے ہیں اور تفصیل اس بارے میں بتا چکے ہیں بہرحال جو مفسرین نے لکھا ہے ان میں سے دو تین باتیں میں نے اس آیت کے زمین میں آپ کے سامنے بیان کر دی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ایک سو چودہ وما کانست فارو ابراہیم فلم حَلِيمٌ اور ابراہیم کا اپنے باغ کی بخشش ساہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اس سے تن توڑ دیا لا تعلق ہو گیا بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے سبحان اللہ دیکھیے جب مسلمانوں کو مشرق رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے عرشی باپ آزر کے لیے استغفار کیا تھا تو یہ سوال کیا لوگوں نے تو اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرشی باپ آزر کے لیے استغفار کرنا محض اس کے اسلام لانے کے وعدے کی وجہ سے تھا عرفی باپ سے مراد ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے ورنہ یہ چچا تھا انبیاء کے کے والدین کافر نہیں ہوتے یہ مسئلہ ذہنی انبیاء کرام علیہ السلام کے والدین کافر نہیں ہوتے کسی نبی کے والدین کافر نہیں ہیں بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عرفی باپ یعنی چچا جو تھا چچا کو بھی عام طور پر باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اور اہل عرب اس کے لیے بھی بعض اوقات لفظ ابھی استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں اور اس دور میں بھی اس چیز مطلب یہ بات رائج تھی جبھی جب قرآن میں بھی اس کی اس سے متعلق فرمایا گیا ہے اور جب کسی کا باپ فوت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا چچا ہی اس کی پرورش کرے گا تو وہ بھی نچلے باپ ہوتا ہے تو یہاں یہ مراد نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ تھا ایسا نہیں یہ چچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے تھے لیکن تب ان پر یہ منتشب ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو وہ ان سے بےزار ہو گئے اور ان پر یہ انکشاف اللہ کے وہی فرمانے کی وجہ سے ہوا تھا یا پھر آگر کی کفر کی موت کی وجہ سے ہوا تھا اللہ اکبر کبیرہ تو یہ بارہ کس بارے میں ہے اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے آمین آمین میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ایک نمبر 115 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمَّا يَتَّقُونَ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ اللہ دیکھئے جب اللہ نے مسلمانوں کو فوت صدا مشرک قراب داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرما دیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس معنی سے پہلے جو وہ جو وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے تھے یا اس پر بھی ان سے مواخذہ ہوگا اور جو مسلمان اس معنی سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ اس طرح کی دعائیں کرتے رہے تھے آیا ان پر بھی گرس ہوگی تو اللہ نے یہ آج نازل فرمائی کہ اللہ جب کوئی حکم نازل کر دے اور پھر اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اللہ اس پر موافظہ فرماتا ہے اور اس کی یہ شان نہیں کہ وہ اس حکم کے نازل ہونے, نازل کرنے سے پہلے کیے ہوئے کاموں پر موافظہ فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ ممالک اج سے پہلے مشرقین کے لیے دعائیں مخصرت جائز تھی اور اس میں یہ دلیل ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور یہ جو فرمایا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے کی کئی ہیں ایک تفصیل یہ ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو جنت کا راستہ دکھانے کے بعد اس سے, اس سے گمراہ کر دے یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس پر گمراہی کا حکم لگا دے اور یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں میں گمراہ پیدا کر دے اور تعالی عالم جلدا جلالہ میرا پاک پاکردار ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 116 بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی والی اور نہ مددگار دیکھیے اللہ تبارک کا تعالی نے اس آئے پاک میں پچھلی آیتوں سے جو اس میں ربط ہے وہ کس انداز سے ہے کہ گزشتہ آیت میں اللہ نے زندہ اور مردہ کافروں سے براس ظاہر کرنے کا حکم دیا ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو ان سے خوف ہو کہ کافر انہیں کو نقصان پہنچائے تو اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے اور جب وہ تمہارا حامی اور ناصر ہے تو پھر تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے تو یہ بھی ہے کہ جب مسلمان اپنے مشرق تلاوت سے لا تعلق ہو گئے تو ان کو احساس محرومی ہوا کہ اب وہ کس سے تعلق رکھیں اللہ نے فرمایا تم ان سے معروم ہو گئے ہو تو کیا ہوا اللہ جو تمہارا مالک اور مددگار ہے تم اس سے محبت اور تعلق رکھو اور یہ بھی لکھتا ہے کہ اللہ جب تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے تو مسلمانوں وہ تمہارا بھی مالک ہے اور تم اس کے مملوک اور بندے ہو تو اس کے تمام محکم پر عمل کرنا اس کی بندگی کا تقاضا ہے آ نمبر رحیم بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ان غیر کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گڑی میں ان کا بعد اس کے, کے قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا اللہ نے نبی کی توبہ جو ہے وہ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئی جی جی بے شک اللہ کی رحمتہ متوجہ ہوں ان, ان غیر کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا اس سے مراد کیا ہے دیکھیے مراد اس آئے پاک کے اس حصے سے یہ ہے مفترین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ غزہ سبوک میں جن کو غزل اسرت بھی کہتے ہیں اور اس غزبے میں اسرت کا یہ حال تھا کہ دس دس آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا محبت یہ مطلب تھی کہ باری باری سوار ہوتے تھے اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک کھجور پر کئی کئی آدمی بسر کرتے تھے اس طرح کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونڈ پانی پی لیا پانی کی بھی نہایت قلعت تھی گرمی شدت کی تھی پیاس کا غلبہ اور پانی نہ پہلے اس حال میں صحابہ اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام کی جان اساری میں ثابت قدم رہے حضرت صدیقی اکبر ربی اللہ تعالی انھو نے رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائیے فرمایا کیا تمہیں یہ خواہش ہے کیا جی ہاں تو حضور نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی اور ابھی دست مبارک اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ نے ابر بیجا بارش ہوئی لشکر سیراب ہوا لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے اس کے بعد باز جب آگے چلے تو زمین خشک تھی ابر نے لشکر کے باہر بارش نہیں کی وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بادل بھیجا گیا تھا سبحان اللہ میرا پاک پروردگار پرور دیکار ارشاد فرماتا ہے بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں مراد کیا ہے مراد یہ کہ وہ اس شدت و سختی میں آسانی السلام سے جدا ہونا جو ہے وہ گوارہ کر لیں کہیں ایسا نہ ہو پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا اور وہ سابر و ثابت رہے اور ان کا اخلاص محفوظ رہا اور جو خطرہ ضلع میں گزرا تھا اس پر وہ نازم ہوئے یہ یہاں پر مراد ہے آئس نمبر 117 کی تلاوت آپ کے سامنے کی اللہ اکبر کبیرہ آئس نمبر ایک سو اٹھارہ رجمہ کنز المان اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس پھر ان کی توبہ قبول کی طائب رہے بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے برحکا صلی اللہ علیہ وسلم تبو کے غازیوں اور تین مخلفین کے توبہ کا باہمی فرق یاد رکھیے نبی کی توبہ مطلب کا معاملہ مہاجرین انصار کی جنہوں نے تنگی کے وقت نبی کی تباہ کی اس نے ان تینوں شخصوں کی دعا قبول فرمائی جس کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا اور فائدہ یہ ہے کہ ان کی توبہ کو نبی کی توبہ کے ساتھ ملا کر بیان کیا جائے تاکہ یہ ان کی تعظیم اور اجلال پر دلالت کرے اور اس اطف کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے اور مہاجرین انصار کی توبہ اور ان تین کی توبہ قبول ہونے کا ایک حکم ہوا کہ سرکار علیہ اللہ کے ذریعے سے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے یہاں پر یہ مراد نہیں کہ محاذ اللہ انبیاء سے گناہ ہوتا ہے یا سرکار علیہ السلام کو توبہ کی ضرورت پڑی آقا علیہ السلاۃ والسلام کو تعلیمی امت کے لیے بھی روزانہ ستر مرتبہ اور بعض روایت میں ہے کہ سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے صلی تعالیٰ اپنے محبوب علیہ صلاح والس کے نام پاک کے صدقے آقا کی امتیوں کی بخشش فرماتا ہے اور علیہ سلاسلام کے وجود مسعود کے صدقے ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے ہم گناہ گاروں کو اللہ نے بخشنا ہے انشاء اللہ اللہ رب العزت ہمیں کامل توبہ کی توسیع کے رفیق آ فرمائے آمین آمین, آمین, آمین اللہ عمین سلم آمین وما علینا اللہ الحمد الحمدللہ سورہ توبہ کی عائد نمبر 118 تک ہم نے درس قرآن آج دیا ہے ان شاء اللہ زندگی رہی تو طلف نمبر 119 سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم درس کو آندہ پھر آغاز کریں گے ان اللہ تبارک و تعالی ابھی آپ بھائیوں سے درخواست ہے کچھ منٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے نا شریف کو دے کر مارے ان شاء اللہ تعالیٰ چند منٹ کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہوں اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے جواب اللہ کچھ دینی باتیں ان اللہ ہوں گی تو آمین جارا مارا آپ رشن پائیں